خبر تھی محمود ابن ربی نے اب یہ محمود کون ہے حالی صالف کے طیب نے شاہ سے مجر رسول اللہ فیوجی. یہ وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کلی کا پانی اس کے منہ پہ چھنکایا تھا منہ کا پانی چھڑکایا تھا وہ غلام ان میں کی میں تھا پانی گان سے لیا تو میں بھی ان کے بیال اور سب کو کلو نما صاحب وکال اور المسور حضرت عروا مسور سے نقل کرتے ہیں وغیرہ اور اروا کے علاوہ مروان بھی اس سب کو مسور سے نقل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ عروا اور مروان دونوں ہی سب کلوائے ضم نما صاحب ہو ہر ایک اپنے ساتھی کی تصدیق کرتا ہے وہ ایک نقل روات میں موافق ہے <تصفيق> کیا لکھتے وہ ایزاد و اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک وضو بناتے تھے کادو یا قتلون وضو ہی خریف تاکہ لڑ پڑتے قتل مرنے خریف تا کہ لڑ پڑتے نبی علیہ السلات والسلام کے مستعمل قانی کے لینے میں لڑ پڑتے ٹھیک ہے نا قتل کرتے لڑ یعنی کیا کمالی عشقوں اور کمالی محبت کے خاطر اب دیکھو سنگ یہ اس میں دو استعمال ہیں یہ کہ آپ وضو کریں پانی آج گرتا ہے لینے میں لڑ پڑتے لیکن خواہش ممکن فرماتے کہ یہ مراد نہیں ہے اس لیے کہ اس میں سوئی ادب کا زیادہ ہے پانی نبی پاک استعمال نبی کا مستعمل پانی برتن میں گرتا یہ برتن سے لینے میں لڑ پڑتے یہ جی چنگی گل ہے آگے جاؤ دیکھو اب یہ باب نمبر اکتالیس ہے اور اس کے بات کا عنوان نہیں ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا امام بخاری جب باب عنوان ذکر کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ترکمہ ہوتا ہے باب اولا کا پہلے گزری باغ پہ کیا ہوتا ہے ترکمہ ہوتا ہے اب ہم نے پہلے بات کر کی ہے اب پہلے بات میں بات پانی مستعمل کا حکم تھا اس میں بچی ہوئی پانی کا حکم ہے بچے ہو تو جانتے ہونا لوٹ سے آپ رجوع کریں پھر لوٹے میں جو پانی بچ جائے اس کا کیا حکم ہے اس میں تو نظایت نہیں ہے بابا چلو ہو گیا نا سمیت یقین صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ابن یزید کہتے ہیں مجھے میری ماں سی لے گئی لے گئی نا نبی علیہ السلامۃسلام کے پاس قومی بیمار تفقات پسنے کا فقات اس نے کہا رسول اللہ ان ابن ابتی بے شک میرا یہ پتھر بانجا پڑیا ہاں میرا پڑھیا میرا بانجا واقعہ یہ بیمار ہے واقعہ اس کو درد ہے اب اس میں اختلاف دے کہ واقعہ بما نے وہ ہے تو اب اس, اس بانجی کے بدن کی کون سی حصے میں درد تھا تو کوئی کہتا ہے سر پہ درد تھا ہماری مختلف کے ہی۔ اس کے پاؤں پہ درد تھا تو کہاں درد تھا اب کیونکہ واقعات مطلق ذکر ہے کہ اس پہ درد تھا بس ہاں محدثین نے لکھ دیا اس کے پاؤں پہ درد تھا مسا راسی تو نبی بانی نے میرے سر پہ مسا کیا یعنی سر پہ میرے سر پہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا ودانی بل بارہ کا اور میلے تو آئے دی اب باز لوگ کہتے ہیں کہ وجہ, وجہ راس پہ تھا درد سر پہ تھا <تصفح> اس لیے نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے ہم کہتے ہیں کچھ کے, کے بعد نہیں درد قدمین پہ تھا نبی نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے شب کے طور پہ جس طرح بڑوں کی عادت ہوتی ہے بچوں کے چار پترا ہو اس ہاتھ رکھا ہے شب کے طور پر اور دم ڈالا ہے تو پالا ہے سو مقوض جا پھر آپ نے وضو کیا فا من تو وضوئی میں نبی پاک بچے ہوئی پانی سے وضو پی لیا اب وضوئی بچا ہوا پانی سم کم تو خلفزاری پھر نبی علیہ السلط کے پیٹھ کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا خلفزاری پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا شاہ اترے دوا اور جب میں کھڑا ہوا فنظر نظر تو اللہ خاتم نبو میں نے نبی علیہ السلام السلام کی نبوت خاتمہ نبوت کو دیکھا بھائی نا کافے جو دو شانوں کے درمیان تھا یہ ہڈی ہے نا دو شانوں کے درمیان اس ہڈی کے اوپر تھا کیسے تعمیر یہ ذر ہاجال کے معنی تھا اب اس میں دو روایتی ایک رز, رز ایک ذر الحاجال اگر تقدی میں جاؤ را پہ تو مانے جس طرح کنڈی ہو چپر کٹ کی اصل میں ہے بان کو کہتے ہیں بان کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں گریبان میں عورتیں چاندی کے بٹن لگاتے تھے اور بٹن کچلے ہوئے نکدار ہوتے تھے ہوئے ابھرے نخدار ہوتے تھے اس کو بھی کہتے ہیں زر کنڈی کندی کندی کندی کر کی کہتے ہیں دا ابدا عادتی وڈیروں کی جب شادیاں ہوتی تھی تو ہمارے علاقے میں ہم اس کو ڈولا ہے ریزانگو ڈوری ڈوری ڈولی جانتے نا آپ یہ ڈولی کے اوپر پل لگاتے ہیں لیکن دیکھو تو یہ ڈولی کی کیفیت بھی یوں ہوتی ہے جی. یہ ڈولی سمجھے گی نا جی. مربع ہوتی ہے جی. تم نے کیا دیکھی ہے ڈولی دیکھیے ڈولی جی. بھی دیکھیے جی. اچھا اب یہ ڈولی جو ہے نا یہ مربع ہوتی اوپر تھوڑی سی چوک نکلی ہوتی ہے ٹھیک جی. جی. ہے نا جی. تو اس ڈولی پہ لوگ آ... لڑکی کے پہ... کیا کہتے ہیں جی. دلہن جی. اس دلہن کی خوبصورتی کے لیے لوگ گڈیا گڈیا رکھتے ہیں اب نہیں سمجھتے چھوٹی چھوٹی اچھلی اچلی اچھلی اچھلی تو اس کو کہتے ہیں کیا کنڈی چپر کٹ سمجھ گئے مولانا یا ادھر بے تبدیلی راہ ہے رز دل تو رز بانے انڈا ہے ہاجالا ایک پرندہ ایک کبوتر کے مانند جس کو چکور کہتے ہیں اردو زر کی پان ل چپر کٹ یہ اردو ہے چپر کٹ اردو جانتے انہیں اور یا چکور دا جو مر کبوتر کے مان میں اس کا انڈا ہوتا ہے وہ انڈا جو ہوتا ہے نا زردی کے مال ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے انڈے تو آپ دیکھتے نا تو ادھر سے بھی تھوڑی سی نقدات ادھر کی درمیان سے تو مورین بوتی کی ایسی سبحان اللہ چلو بات یہ ثابت ہو گیا کہ بچے پانی پیا پلائے گیا ہے تو کے نا ہم کہتے ہیں مرنا ہو سنترنا پہ بریلو تو کہتے ہیں کہ نبی دی بول براند ہو دی تو اصل پیندے لیں گے لیکن پینا تو جائز نہیں ہے لیکن ہمارا حکم یہ ہے کہ بات بدبودار نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ بعض روایت میں یہ لکا ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوجلہ جات جو تھے اس کو زمین کھا لیتی تھی تو اس دن میں میزان کے اعتداد دیکھ رہا تھا تو اس روایت کو اس نے جگہ کی ہے مل جاؤ باب من مزمزہ وسطن شقہ من ختم واحدہ امام بخاری رحم اللہ پہلے مائے مستعمل کا حکم بتا رہے تھے اب یہاں پہ مزمزل آئے اب اس پر اس کا کی مذمن کس سے کیا مطلب ہے اس کا پہلے بار سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا ہے تو شیوخ حدیث فرماتے ہیں کہ من نے غرفت واحد کی خیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مائے مستعمل جائز ہے دیکھو یہ گہرا یہ غربت واحد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مائے مستعمل ہے اور یا ای بات بھی مائیں مستعمل کی اس سے یہ طہارت کے لیے ماں بخاری لاتی ہے کیسے جیسے دیکھو یہ کبھی واحد ہے اے تو اپنی پانی یہ ہے کل کی تو اس پانی کے ساتھ آپ کی شفت سون لگ گئے کہ لگ گئے نہیں لگے لگ گئے پھر, پھر بھی لگے پھر بھی لگ گئے تو اگر میں مستعمل پاک نہیں تھا تو غرف واحد سے مضمن کیسی ہوا تو اصل بات یہ شیخ الحدیث نے فرما دیا ہے محدث نے حدیث نے کہ یہ بات تتمہ سابقہ مضمون کے لیے اور امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مائ مستعمل یہ پاک ہے اس کو استعمال تم کر سکتے ہو جڑے میں پتھرو جیسے المزم وسطن شکم غرفت نے واحدہ مضمد فرمایا اور اس کے ان فرمایا ایک غرفت سے اب بات سمجھتے ہو مولانا سیبا امام بخاری نے اپنے لیے غرفۂ واحد کا ذکر کیا ہے امام شادی کے بھی مسئلہ کیا ہے کہ غرف واحد سے یعنی مز مزہ وغیرہ یہ سنت ہے ہم کہتے ہیں کہ غرفۂ واحد سے سنت نہیں ہے غرفہ مستقل سے یہ سنت پہ اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ غرف واحد سے یہ مانا ہے ایک کلو میں پانی لے لیا توجہ کرو اس سے ایک دفعہ پانی منہ میں لیا پھر پینکا پھر اسی سے لیا پھر پینکا پھر اسی سے لیا, لیا تو غرف واحد کو ایک دفعہ پڑا ہے پھر یہی غرف واحدہ نہ کے لیے ٹھیک ہو گیا ایک غرفہ لیا کس کے لیے مظمزہ کے لیے تین مرتبہ پھر دوسرے غرفہ لیا ناچ کے لیے تین مرتبہ اب یہ مستعمل ہے یہ امام بخاری کی رائے دیے امام شادی کی رائے دیے ایک یہ کہ غرفہ ہے سے تین مرتبہ پہلے غرفہ سے مزمزہ اسپن شاہی سمجھ گیا ہے یہ دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ غرفہ واحدہ کا معنی یہ ہے کہ ایک غرفہ میں پانی لیا ہے لیکن چھ مرتبہ تین مرتبہ منہ کے لیے تین مرتبہ ناک کے لیے ہمارے ابناب کے نزدیک یہ اولا ہے اور یہ بھی ایک قول ہے امام شافی کا لیکن محدسین کہتے ہیں کہ یہ مرجو اور ضعیف قول امام شافی کے طرف منسوخ ضعیف ہے احناز کے یہاں جو ہے معتبر قول یہی ہے ایک کلو سے پانی لینا تین مرتبہ مستقل طور پہ الاسبیل فصل پھر کئی کلو میں پانی بار بار لینا الاصبیل فصل اس کے لیے ناچ کے لیے من نے غرفت وہ آئے ہو گیا بات سمجھ ہو اب یہاں جو حدیث آ رہی ہے ہم پہ جو ہم پہ کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس کے جوابات دیتے ہیں اور کئی جواب دیتے ہیں اور مزیدار مزیدار جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مزمزہ وستن من غرفت واحد کمان یہ ہے کہ نبی علیہ سلاد السلام منہ کے لیے تو پانی دونوں ہاتھوں میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں لت لط بھر کر یوں کرتے تھے آیا مزمزے کے لیے لپ لیتی تھی نہیں مز مزہ وطن چکر من غرفتیں واحدہ یری یعنی من کتیں واحدہ لادل کف نے غرفتیں واحد لاد لاد مکئی ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ اصل میں یہاں ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں ایک وحم کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ کان ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ ناف اب جب یہ ناک ہے اس یہ ناک پاک ہے کہ پہلی سے ہے تو پاک لیکن اس کی جو مادہ نکلتا ہے وہ تو ہے تو پاک لیکن غیر مناسب ہے نا اب یہ وہ تھا کہ آپ تو مزمزہ بائیں سے کرتے ہیں شاید یہ ناک جو ہے اس میں کیا ہے فضلہ غیر مناسب ہے شاید آپ اس کے لیے بائیں استعمال کرتے تھے بائیں استعمال کرتے تھے ہم کہتے ہیں امام بخار نے بعد یہ سب باندھے غرفت واحد مضمذہ بھی کس کی کرتی زمین سے کس کی کرتی زمین سے تھا یہ ہمارا جواب سمجھ گیا تم تیسرا جواب ہم کہتے ہیں کہ غرف واحد اگر ایک ہو اور بنا پر فصل ہو تو آج بیان الجواز ہے اور ہم جو کہتے ہیں کہ ایک بنا پر فصل ہے وہ اولا ہے ان کر مک گئی ہے ان آگے جاؤ کوئی مسئلہ خاص تو ہے نہیں چلا باب مس سے راہ سے یہ باب ہے در بیان اس کی ہمت سر ایک مرتبہ ہے اب دیکھو امام شافی علیہ رحمت کا مسلک ہے کہ مص راس میں کیا ہے تسلیس ہے حدیث میں کوئی خاص چیز ہے نہیں ہے نا جو گزر گئی ہے وہ پہلے ہم پڑھ چکے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مصر راس میں تشلیس مسنون ہے ایک دفعہ ایک فیر، فیر، فیر، فیر. جبور کا مطلب یہ کہ مصر راس میں تشلیس مسنون نہیں ہے مصور راس مرتھ واحد ہے امام بخاری اس بات کو لا کر تکمیلی وضو کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا وضو پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر میں مسراس مرا تو مسل کی شاخی کی تردید کرتے ہوئے جمہور کی تائید کرتے ہیں کہ مصر راس جو ہے مرتم واحد ہے چلو اچھا دیکھو یہاں پہ بے طور ہے نا یہ تور کا معنی لوٹا اور کوزا بھی آتا ہے لیکن یہاں تور سے مراد وقت نیچے لیتا ہے خانچ خانک شاخ کسی شاخ رکھنے پختوں کے خانک اردو کی شاڑک فتوز علحمۃ النبی علیہ نے ان کے لیے وضو کیا اب لہم سے دو توجی ہاتھ یا تو لہوم اہل تعلیمی ان کو یعنی عبداللہ ابن زید نے ان کو وضو وضو کیا یعنی تعلیم کے خاطر فاقہ فا دانی ڈولا اپنے ہاتھ پر فقا سلوماً تو تین غرفات ایک پانی سے سم فلقنائے فغصل وجوسم صلی الفلنا فضل فقین عمرتے مرتین ٹھیک ہے بھائی اچھا راسی پاک و اقبال بھی کیا اقبال بھی کیا مسئلہ کل بزرگ کیا ہے so, تو یہاں کے دونوں مسئلے ثابت ہوئے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسوراسی مرتن ہے دوسرا مسئلہ امام بخاری کی تاہید ہے کہ استعمال ہو مستعمل یہ ہو اس لیے کہ مائ مستعمل پاک ہے اس لیے کہ فاطخل دو تو لوٹ میں ہاتھ اندر کر کے لیتے ہیں تو یہ مستعمل ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ مستعمل پانی پاک ہے اب اس حدیث پر محدثین کے کرتے ہیں کہ یہ حدیث ماں کافی ہے امام بخاری کے ترجمہ الباب ثابت کرنے کے لیے اس لیے کہ وہاں پہ مسرا مساسم بابو مس راسی مرہ را اور یہاں پہ صرف یہ ذکر ہے مسا اور یہاں پہ مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسا براسی مرتن ہے کہ مرتین ہے اور کہ سلاسن ہے ٹھیک <سلام> ہے اس کا جواب یہ کہ مساو مرہ مرت مساتن ایک رواج ہے تو مساتن میں کیا ہے یعنی وحدت کی طرف اشارہ ہے لیکن دوسرے باب یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ مر کے لیے دوسری حدیث امام بخاری لا رہے ہیں نا ابھی کالا جسنا نوسا کالا جسنا وہ ہے وکال مسا دراصی بابا اب آپ با سمجھ گئے ہو اب دوسرے حدیث مررتن آ گیا ہے تو لہذا امام بخاری نے مررتن سے ثابت کر دیا ہے اب یہاں پھر محشن ان لکھا ہے کہ امام بخاری باب امس سے مر رتن ذکر کرتے ہیں حدیث اول میں مرتن کا قید نہیں ہے تشریح نہیں ہے حدیثی ثانی میں مرتن کی تصریح موجود ہے اس حدیث کو پہلے لے آتے تو بہتر تھا حدیث کو پہلے لے آتی تو بہتر تھا ریمان بخاری کی طرف سے محدید نے جواب دیا ہے کہ پہلے حدیث تفصیلی تھی دوسرے حدیث کی جمالی ہے اور پہلے حدیث کو مقدم اس لیے کیا ہے وہاں اس بات سے سراسمارتن یہ بطور سیاق ثابت ہیں اور اکثر محدثی ایک مسجد کو سیاق و سباق سے بھی ثابت کرتے ہیں تو پہلے حدیثی سے بات المت عمارتن بطور سیاق ہیں اور دوسرے حدیثی بطور سراحت ہے تو الحال مسئلہ کھل گیا ہے آگے بخاری باب وضو الرجل ما امراتی یہ باب ہے وضو ادمی کا اپنی بیوی کے ساتھ وفضل وضوء وضو اور حکم بچہ و فانی عورت کی وضو سے بس یہ دو مسئلے ہو گئے وہ توجہ مرو رضی اللہ عن بالحمی ہاکی عمر نے گرم پانی سے وضو کیا تین مسئلے ومن بی تسرانی یتی عمر نے وضو کیا ایسے پانی سے جو کہ لایا گیا تھا ایک نسرانی عورت کے گھر سے یعنی جی کہ تم کو وضو کیا نسرانیہ کے کی گھر سے یعنی جی ایسے پانی سے کہ جو نصرانن عورت کے گھر سے لایا گیا تھا دیکھو سنگی ہو آپ نے ابو داؤد میں اور آپ نے ترمیزی شریف میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ فضل طور المرآہ یہ جائز جائز نہیں ہے عالظواحر بروایتی ایک روایتی امام احمد رحم اللہ اس کے قائل ہیں کہ فضل طور المرآہ اس سے وضو جائز نہیں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائّیہ توجہ آپ یہ فضل طور المرا حدیث <تصفح> جمہور کہتے ہیں کہ فضل طور اس کا استعمال جائز ہے جمہور کہتے ہیں فضل تہور المرآ استعمال کیا ہے بھائی سمجھیے جائز ہے یہ جمہور کا مسئلہ ہے امام بخاری نے بھی یہ مسئلہ لایا کہ فضل طور علمر یہ جائز ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس میں ذرا تفصیل ہے ابتدائی زمانے میں دیکھو عورتوں میں اختیار کم تھا دیکھو ایک یہ کیا یہ مسئلہ ایک فضل تہور رجول ایک فضل طورکان تو ایک رجل کو رجل کے بچی ہوئی پانی سے وضو بالاتفاق اتفاق جائز ہے یہ مفتی فیاض صاحب جو ہے یہ ایک لوٹے سے وضو کر لے اس میں ابھی بچا ہوا پانی رہ گیا ہے تو مفتی راشد صاحب جائیں اور اس بچے ہوئے پانی سے وضو کریں اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے وضو کیا ہے اور اس عورت کے سے بالٹی میں پانی بچ گیا ہے اب مفتی فیاض صاحب جائے اس سے وضو کرے آئیے جائے دیکھنا جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہے لیکن بعض علماء نے لکھا کہ یہ نہیں جو ہے یہ نجاست کے طور پر ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں احتیاط کے طور پر ہے اس لیے کرانا جو ہیں نا عورتیں ان میں احتیاط ہے ان میں احتیاط کم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی چونکی چونکی اس میں ڈالی ہو احتیاط نہ کیا ہو تو لہذا ممنوع ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہے میں نیران تھا میں نے رات شرح میں دیکھا میں بڑا خوش ہو گیا اب اگر جو ہے بابا فیاض کو تو روک گیا ہے کسی عورت کے بچے پانی سیسلے کی عورتوں میں احتیاط نہیں ہے عورت کے برو کر کہ پیار کے وضو سے جو پانی بچ جائے اسے وضو نہیں کرنا یہ تو محتاط ہے بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ بشام لطین یہ تو محتاط ہے تو کہتے اصل میں عورتوں کے مزاج میں اور علجال سے تنافر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نفرت سی ہوتی ہے اس لیے فرما دی جب تمہارے جی نہیں چاہتا ہے تو نہ کرو ہم سمجھ گیا اس لیے کہ پہلے زمانے میں جو عورتیں ہوتی تھی نا ان کو اگر تم گول سے اڑا بھی دیتے نا تو مرد کے جھوٹے کو نہیں استعمال کرتے تھے اگر باہر سے کوئی کھانا آ جاتا نا تو یہ عورتیں کہتے بپر دوسری لاسولی منگو مغرو اس میں غیر ادیوں کی کیا ہاتھ لگے ہوں گے ہم نہیں کہتے آج کل تو کلو آلال اس میں تو آج کل گرانا گرانا آہ. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے تو میں نے یہ مختارات دیکھا میں بڑا خوش ہو گیا کہ روز عورتوں کو مردوں کی بچی فائن اس لیے روکا تھا کہ ان کی مزاج میں تنافر ہوتا تھا. لیکن بعض میں یا یہ نہیں منسوخ ہو گئی کیا ہو گئی نہیں منسوخ. منسوخ ہو گئی یا نہیں اپنے ہے اپنے ہے لیکن نہیں تحرینی نہیں ہے نہیں تنظی ہے دو تیسری گل یہ ہے کہ جن جن روایت میں نہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فضل طور المرآ وہ مرا اجنبیا ہے اپنی رنگ نہیں مرادو اپنی عورت کی بچی پانی سے بے شک وضو کر سکتے ہو ہر سمجھ گئے وہ بات سناؤ میرا خیال ہے ایک سزش کو پڑھیں پھر میں آپ کے ترجمہ طلباء میں مزید باتیں سناتا ہوں پڑھو حد سنا غور سے دیکھیے حجیز کو سزش کا ترجمہ پڑھتے ہیں نافیان ابن عمر ان کارکان رجال والنساء مرد اور عورتیں یا توجنا وضو کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس حدیث کو دیکھ لیا تم یہ مسلم میں بھی ایک رواج آتی ہے اور بخاری میں بھی ایک رواج ہے مسلم میں روایت یہ کہ نبی علیہ السلام کے ازواج متحرات کی اور عورتوں کی جو بال تھے نا یہ ادھر لمبا تک تھے یہ. یہاں تک مسلم کے رواج میں آتا ادھر یہاں تک تھے بال اس کو ان لوگوں نے کال کالج کیوں نے وہ مسلم کے رواج کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ ازوال متعد کے بال یہاں تک تھے تو ہم بھی یہاں تک بات تھے اس لیے اکثر ہمیں اتنے تک کر اس کے انشاءاللہ ہم اس لیے جواب دیں گے آپ کو وہ وہ کانوں تک کانوں کی لو, لو نا کانوں کے لو تک کٹی ہوئی نہیں تھے یا تو یہ کہ کسرتی عمروں کی وجہ سے ان کی بال چھوٹی ہو چکے کسرتی عمرہ بار بار عمرہ امی سلمہ بار بار عمرہ کرتے کرتے ان کی بال کیا ہو گئے تھے کانوں کی لوہ تک قریب ہو گئے تھے دوسری بات یہ ہے کہ جس رواح سے مسلم میں بالوں کی تسلیم ذکر ہے وہ ذوق کی وجہ سے ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی کمزور ہوتی ہیں ان کے بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اب سمجھ گئے ہو نا اور اس کے ہمارے پاس بہت نظار ہے اب یہاں بھی اس حدیث سے دیکھو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کرتے تھے تو لندن ثابت ہو گیا نا امریکہ برطانیہ ثابت ہو گیا کہ بھائی مرد اور عورت ایک حوش سے اکٹھے لا حوصل بھی کریں اور نہیں بھی اور وضو بھی بنائیں اے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اکٹھے وضو نہیں کرتے تھے تو یہ حدیث آپ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ اکٹھی وزو کرتی تھی ٹھیک ہے لیکن اس اس ایسی کیفیت میں کے کی درمیان میں ان کا ایک بہت بڑا برتن ہوتا تھا اور وہ برتن جو ہے نا وہ باعث حجاب کی ماں بے مہم ہوتا تھا آپ سمجھ گئے مولانا ایک بہت بڑا برتن ہے ایک طرف سے عورتیں وضو کرتی ہیں دوسری طرف سے مرد بیٹی وضو کرتے ہیں لیکن یہ برتن اتنا بڑا ہے کہ درمیان میں حائل ہے مردوں کو عورتیں نظر نہیں آتی عورتوں کو مرد نظر نہیں آتے اسی کی ایسی ہوگی کہ تم جاؤ نا حج کے لیے تو عرفات اور مزدلفہ میں جو مزدلفہ میں خصوصاً یہ وضو کی جگہ ہوتی ہے کہ ادھر یہ در لٹرن بنی ہوئی ہے درمیان یہ دیوار ہے ادھر عورتیں ازو کرتی ہیں ادھر مرد ازو کرتے ہیں ایک دوسرے کی آوازیں بھی سنتے ہیں علاقے تو ابھی ہے ضرورت ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ بلا میں دروازے بند ہوتے ہیں لیٹرنوں کے درمیان میں باقاعدہ پردہ ہے تو یہ برتن بڑھتا یہ برتن بڑھتا میں کہتو امام بخاری پہ اللہ کے اربا کربار رحمت ہو امام بخار نے باپ باندھ کے حدیث کی توجی کر دی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث شارح باپ ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے ترجمت الباپ حدیث کے شار ہوتا ہے امام بخاری نے فرمایا جو جمیان کی قید ہے اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا یا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اجنبی لوگ اکٹھے ہو کر نئی خاون اور بیوی اکٹھے وضو کرتے تھے اب جمیان سے مرادماں بخار کیا لیتے ماں مرادی یعنی مان یعنی. یہ ہے کہ کان اناسو کان رجال و نشا مرد اور عورتیں وضو کرتے نبی پاک کے زمانے میں جمیان کون سے مرد و کون سی عورتیں یعنی مرد اور عورتیں یعنی خاون بیوی خاون بیوی خاون بیوی, خاون بیوی. اب سمجھ گئے خاون اور بیوی اب یہ ہے نا یہ سنگی گیا اور بڑھتی رکھتی غسل خانے میں اسی اس نے لوٹا برا وضو کے لیے اور اس کی بیوی نے بھی لوٹا برا وضو کے لیے اکٹھے بیٹھ کے وضو بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں سنگال کسی کے اس میں کون سی بات تو امام بخاری نے فرما دی باب ضو راتی ہی ماشاء اللہ امام بخاری یہ بات ہے اپنی عورت کے ساتھ وہ فضل وزو اور حکم ہے بچے پانی کسی عورت کا اب سمجھ گئے تو امام بخاری نے حدیث کی توجہ کر کے طرز مطلب میں چار عنوانات قائم کر دیے ایک عنوان یہ کہ ایک یعنی مرد اپنی بیوی سے اکٹھے بیٹھ کر وضو کر سکتا ہے ایک دوسرا بات وہ فضل وزول مر آ اور بچا ہوا پانی کسی عورت کا یعنی مستعمل بچے ہوئے پانی کسی عورت کا اس کا استعمال بھی جائز ہے ہم بھی تو قائدے کے جائز ہے اب سمجھ گیا اب اس کی تفصیل فرماتے ہیں وہ توجہ اور معرور ضلع وضو کیا عمر نے گرم پانی سے اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہیں کہ امام بخار نے یہ مسئلہ اس کے لا اس بات کرتے ہیں کہ وضو میں ماں مسل قید ٹوٹتا یہ ایک مسئلہ ترمیز ایک دم پڑ چکے ہو وضو میں محمد سطن مار اب سمجھ گئے نا مانو تم چائے پیے وضو نہیں ٹوٹتا کھانا کھاؤ وضو نہیں ٹوٹتا دانے چپا وضو نہیں ٹوٹتا اس لحاظ کی عمر نے پانی گرم شدہ پانی سے وضو کیا اگر محمد سطن مار سے وضو ٹوٹتا تو اس سے وضو ہوا کیسے ہے ٹھیک ہے اگرچہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے ون مسئلہ ہے فرسٹ کلاس مسئلہ ہے لیکن یہاں طرز مطالبات کے لیے معیعت نہیں ہے اللہ کے رحمت محدسن پر وہ نے پتو کہتے ہیں امام بخاری اس کو لا کر بھی فرماتے ہیں کہ مائے مستعمل کا استعمال جائز ہے ہر عمر نے گرم پانی سے وضو کیا وہ یہ پانی مستعمل تھا ابھی سمجھو نا مجھ سے سرکار یہ سمجھاتا نا اس لیے تو میں نے پہلے دعا برائے محدثین کے دیے ہے یہ پانی مستعمل تھا اس لیے کہ پہلے زمان زمانے میں عورتوں کی عادت تھی یہ پانی گرم کرتی تھی تو گرماش معلوم کرتی تھی انگلی سے اب مسئلہ حل ہو گیا ایک انگلی دو بو ابھی نہیں گرم لکڑی اور پسی کرو اور پسے کرو اور, اور لکڑی لکڑی رکھو ایک ہاں گرم ہو گئی تو جب انگلی پانی کی لوٹے میں داخل ہو تو مستعمل ہو گیا کہ نہیں تومر نے وضو پانی گرم سے کیا ہے اور گرم پانی مستعمل کیوں ہوتا ہے اس کا فرمائش انگری سے دیکھا جاتا ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے میں نے اس لیے کہا کہ اللہ کی رحمت مدسم پر اب چوتھی بات تو بے تنسرانی اور بیتن افسرانی سے وضو کیا یا بھی دو اشکال ہیں کہ پرشبات بات جس طرح مستعمل پانی ایک یعنی جھوٹا مسلمان عورت کا بھی پاس ہے حادرت اس عمر نے نثرانی کی گر سے پانی منگوا کر اس کو بھی استعمال کیا تو کہ اس نے بھی انگلی سے گرماش معلوم کی ہوگی اب سمجھ گیا امام بخاری جہاں دوسرے کہتے کہتی جس میں مستعمل پانی ہے تو اسے ان کا جھوٹا بھی پا کے اس لیے کہ نصرانے کے گھر سے آئے ہوئے پانی کے بارے عمر نے تاکیف نہیں کی سمجھے سمجھے آگے جاؤ باب سب بن نبی وزوال المحمان ہے یہ باب ہے در بیان ڈالنا نبی علیہ السلام کا اپنا پانی وضو کا الگ مغمال بے ہوش مغمات بے اس پر جس پر بے ہوشی آئی ہے بے ہوش پہ ہمای بخاری اس کو بھی باپ کو لاتے ہیں کیا تنویرات استعمال ہو استعمال مائے مستعمل جائے جائزے ایک بیمار تھا جس پہ خشیائی بے ہوش تھا ٹھیک ہے نبی الاسلام کو لایا گیا علیہ السلام اسلام وضو بنایا مستعمل پانی اس کی سر پہ ڈالا اللہ نے اس کو فاک دے دیا تمہارے مستعمل پاک ہے آگے جاسان جا ہے سمی تو جا کر فرماتے جا علیہ وسلم رسول نبیر اسلام آئے میرے بیمار کرسی کے لیے وہ آنا مریض بیمار تھا لا آ یہ نہیں سمجھتا تھا مجھ پہ بے ہوشی کے اثرات بے ہوشی کے عالم میں تھا فتوز حضرت وضو بنایا وہ سب من وضو اپنے وضو کا پانی مجھ پہ ڈالا کل تو, تو مجھے ہوش آ گیا فقت من کا رسول اللہ لیمان میراث میری میراث کس کو ملے گی نما یری سنی کلا ٹھیک ہے نا مجھ سے تم میرا یری سنی کلا ایک مان یہ سنی کلال لیا جاتا ہے مجھ سے کس حال میں کہ میں کلا ہوں میں کلا ہوں اور کلال کسو کہتے ہیں لا کس کو کہتے اللہ لا والے تلے کوئی بھی نہ ہوئے ہمیں سمجھو اصواء اصوا اور بیان نے اشار میں ذکر کیا ہے تفسیر و کلا نا والد لہو لا مولود لامول تو اگر مجھ سے کلا کے پوچھتا ہے تو کلال اس کو کہتے اس کے باپ ہو نہ اس کے بیٹے ہوں ہاں بازو ہوں اس کے بازو ہوں بہن ہو بھائی ہو اتنے تلسر فرو نہ ہو ٹھیک <تصفح> ہے نا فن حضرت آت میرا کیا تھو تو نہ کاخر علا کے لیے بس آگے آگے جاؤ یہ باب ہے در بیان غسل کرنا ول اور وضو کرنا فلم خبھی بہت بڑے خانق سے شانق سے محضب مانا ہے شانق ٹھیک ہے پیالہ وشب لکڑ وزارہ پتھر تو مانا کیا ہے اگر پانی پڑا ہے کس میں جی ٹپ میں جڑنا پوتا اگ میں سب شانک ٹپ پانی پڑا ہے تپ میں اس سے لوگ لے کر وضو کرتے ہیں یہ بھی جائز ہے القد لوٹے میں پڑا ہے یہ بھی جائز ہے والخشب یا والخشب شب لکڑ کے برتن ہے یہ بھی جائز ہے اسی طرح میرے سنگی ول ہی پتھر کا لوٹا ہو اس کا استعمال بھی جائز ہے تو امام بخاری نے اس باب کو یہاں پہ ذکر کرنے سے کیا پیدا ہے کیا مقصد ہے امام بخاری آپ کے علم بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں جب مائے مستعمل کا حکم ذکر ہوا تو اب یہ مائع مستعمل کس میں ہوتا ہے برتنوں میں ہوتا ہے تو اس کے مناسبت سے اوانی اور ظروف ما کا ذکر آ گیا اب سمجھ گیا پہلے مائع مستعمل کا حکم تھا اب اوانی عوامی الماں ظروف الماں کا ذکر ہوا کہ کس کس برتن میں پانی استعمال ہوتا ہے فرما کہ جس برتن سے بھی استعمال ہو یہ جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرح یہ بات منسوب ہے کہ تانبے کے برتن میں ابن عمر وضو کے قائل نہیں تھے تو بعض علماء جناب علی لکڑ کے برتن میں بھی قائل نہیں تھے امام بخاری نے فرمایا کہ اگر تانبے کا برتن ہو لکڑ کا ہو پتھر کا ہو جو بھی ہو جو برتن بھی ہو اپنے عضو میں استعمال ملا سکتے ہو چلو دیکھو سنگیو آنس فرماتے حضرت کے نواز کے ٹائم حاضر ہوا اقام من کا نیبت دار کڑے ہو گئے وہ لوگ جو غریب دار جو کہ اپنے گھروں کے قریب تھے علاج اپنے گھروں میں بیویوں کے پاس گئے نماز کا ٹینڈ تھا نا تو جو لوگ جن کا مسجدوں کے کی قریب کیا تھا گھر تھے وہ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور روکیلئے وہ بقیہ قومن اور کچھ قوم رہ گئے بہت رسول اللہ صلی اللہ علام حضی علیہ السلام کو کسی نے ایک تط لایا بڑا میں نے جا رہ پتھر کا بیم اس میں پانی تھا فاسا گور حبو آئی افسطفی ٹھیک ہے نا فاساغورہ یعنی کیا معنی چھوٹا پایا گیا یہ کپ اس کے پیت سے آئی ستفی کفو کیا معنی کہ آئے سیمٹ جائے اس میں لوگوں کے ہاتھ بس سے مراد کھنڈانا نہیں ہے کیا ہے سمٹ جانا فتوز القم و کلوم تو سب نے اسی وجوہ کیا کل نام نے کہا کم کم تم پال سنانی اسی بھی زیادہ اب یہاں پہ بات سنو یعنی مطلب اس کے ایک یہ سفیق کا خوب اس سے کہ سب, سب کے ہاتھ یک مجھ کے آتے اس میں آ جاتے تو گوے کی بات یعنی کیا مانا ایک ایک یعنی جتنی اس میں آتی تھی تو گروہ گروہ پارٹی پارٹی جمع جماعت آ کر وضو بنا کر جاتے تھے اب مطلب یہ ہے کہ سب کے ہاتھ مہذب میں نہیں آتے تھے تو دو وضو کر کے چلے جاتے پھر دو وضو کر کے چلے جاتے امام بخار دو مسئلے ثابت جی کیے یہ کہ میں مستعمل پاک ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مہذب استعمال وضو کے لیے جائز ہے آگے جاؤ شروع حدیث ہیں دھا کے دن آپ اس کا معنی پیالہ ہوتا ہے لیکن سے پیالہ مراد نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے لوٹا ہے اور اگر پیالہ بھی ہو تو پیالہ سمجھو پیالہ پیالہ ہونا ایک پیالی ہوتی ہے جو کہ اڈے میں جو ہے نا جو نہیں اڈے میں جو ہوٹلے ہوتے ہیں نا اس میں پیالی ہوتی ہے جس کا میرے استعلام میں اس کے کہتا ہوں بھینس کی آن. اے آتنی اتنی دو پیالی ہوتی ہے نا اس میں دو کچھ ختم ٹھیک ہے نا ایک پیالی اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے ایک پیالہ ہوتا ہے بلغمائی جس کو تم کہتے ہو بلغمی بلغمی جانے نا آج, آج کل دہی جو لوگ استعمال اتنا بڑا کیا کہ اچھا اگر یہی ایک پیالہ ہوتا ہے جب بازار جاؤ نا جہاں دہی بکتا ہے اگر سزا پیالے برادہ پیال ہے من کسی کی شعال شعالو شعالو شعالو... شعالو شعالو... کے بات نہیں کہ دنیا کتنے ڈانگ پہ ڈانگیا تھا پھر ڈانگ کی مقدار بتا پھر میں دنیا بتاؤں اگر یہ ڈانگ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی مقدار ہے تو ساری دنیا کی ڈانگ سنا سدا بڑا چلو اچھا وہ تو مت جتی ہے پہلے آ گیا ہے حضرت نے اپنی کلی اسم کی تو گوئے کہ تبرک کے طور پر سو آب ایک خوش ہوئے جی پر ون یہ طور کمانا ہے لوٹا سپر بانے تانبا تو گوئے کہ پیتل تانبا تانبا اور پیتل کیا خیال لوٹ لایا فقطین کوئی نہیں ہے تو گویا کی تو امام بخاری اس سے ابن عمر کے قول کی ترتیب کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف مشہور قول یہ ہے کہ لا من طور فرا تانبا پیتل اس کے ساتھ وضو نہیں مناسب یہ اس لیے زراعت کا ایک قسم ہے اس کے استعمال جائز نہیں ہے کہ دل کا بالکل سونے کی طرح مائل رنگ ہوتا ہے آگے جاؤ اچھا <سؤال> ہاگیش کو سنو یہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے حتیاست فرماتی لما صحم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام باری ہوئی ہے کیا معنی جب نبی علیہ السلام کی بیماری غالب ہو گئی وش تک تبھی معنی ہے سخت ہونا وش تک ہو اور درد بدن سخت ہو گئے تو خطر اجلا فی الارض تو معنی کیا جب راستے پہ جاتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے نہیں اچھا پیچھے چلا گیا اس طرح ازواجو نبی علیہ السلط نے اپنی بیویوں سے اجازت چاہی فی آئیں یو مر رضا کی بیٹی یا مر رضا بیٹی کی بیٹی کی دو ترجیح یا آئیں گو مر رضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمار پرسی کی جائے میرے گھر میں جب آپ بیمار ہوں گے تو لوگ آئیں گے کس کے لیے بیمار پرسی کے لیے تو بیمار پرسی آپ کی میرے گھر ہو یا این یو مررا نیچے لکھا مرضا خدمت بیماری کی جائے میرے گھر میں خدمت بیماری کی جائے میرے گھر میں یہ کس لی ہے وہی کس لیے اس لیے آشے صدیقہ صدیقہ تھی بنتی صدیق تھی سب سے بڑی عالمہ بھی تھی نبی علیہ السلام کی محبت کا مرکز بھی مرکز بھی تھی ٹھیک ہے نا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس گھر میں تھوڑا سا اطمینان بھی ہوگا میں کہ یہ سب کچھ ہیں اس کے ساتھ ایک دوسری بات یہ حضرت صدیقی کا بنسبت نسبت باقی ازوا متوارات یعنی نوجوان طاقتور کی خدمت کی استعداد زیادہ تھی مستحق زیادہ تھی جیسے حاجی صاحب قوم کی اب دبا رہے ہیں بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی دبا رہا ہے بات سمجھتے ہو نا طاقت کی بات ہوتی ہے نا بات با باہ بات شاہو اچھا فعظ لہو فن سے سب نے اجازت دے دی کون <سحن> لاؤں چلے جا چھٹی آپ گئے چھلانگ لگی سوہان اللہ سبحان اللہ کرو رو دباؤ کرو رو رو کل سے میرے طبیعت بہت خراب ہے میں نے رات پوری رات میں دو گھنٹے خوابی نہیں کی ہوئی بس پتنے بازوں کا طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ سمجھیے اس حدیث سے آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس سے اخلاق عالیہ محمد رسول اللہ ذکر ثابت ہوتے ہیں کسی کی دو بیویاں ہوں اگر آپ کہتے ہوئے جاؤ تو جاؤ اپنے اپنے گھر میں پھر چلو اٹھو تو کوئی کہہ سکتے تھے اس لیے کہ نبی علیہ السلام ان کے خاون بھی تھے نبی علیہ السلام ان کے نبی بھی تھے نبی علیہ السلام ان کے خیر خواہ بھی تھے نبی علیہ السلام ان کے استاذ بھی تھے نبی علیہ السلام کیا کیا نہیں تھے سب کچھ تھے ان کے لیے ایک مولوی صاحب تھا وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا ہم جو ہے مولوی نے پتھروں ایک مول صاحب تھا اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا تھا بیٹے بیکار تھے فرمایا دیکھو اے فلام تجھ پر میرا بہت بڑا حق ہے نمبر ایک میں تیرا باپ ہوں تو میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے تو نمبر دو میں تیرا امام ہوں تجھ کو میں نے پڑھایا بھی ہے نمبر تین میں تیرا استاد ہوں میں تجھ سے عمر میں بڑا بھی ہوں تو نمبر چار میں اس نسبت سے میں تیرے طرف سے عزت کا مستحق بھی ہوں تجھے کھلاتا پلاتا بھی ہوں تو میں تیرا محسن بھی ہوں تھی گنتا رہا گنتا رہا, رہا تو آخر کا کہا کہ اب بھی اگر نہ فرمانی کرو گے تو تجھ سے احمق جہاں میں کون بھی نہیں ہوگا تو نبی علیہ السلام تو اکیلے زوج نہیں تھے سب کچھ تھے تو اگر کہتے تو جاؤ میں تو کسی کا کیا مجال اخلاق عالیہ بتائے کوئی دو رنگ والو بیویوں کی طبیعتوں کو نہ خراب کرو میں دوسری شادی کرتا تھا <تصفح> اور اس زمانے میں میرے لیے اللہ کے فضل سے ابھی بھی ان, ان کو میں نے بتایا تین چار ماہ سے ایک عورت فون کرتی تھی ابھی میں نے جمعے میں اس کو جمعرات کے دن فون کیا تو میں نے بہت سخت تھا ابھی تقریباً بیس پچیس دنوں کے فون نہیں کرتی بس کہتی مجھ سے نکاح کرو میں کچھ بھی نہیں مانتی نکاح کرو تو زمانے میں تو اللہ کا فضل تھا بہت مسئلہ تھا میں یہاں مدرس تھا تو وہاں پہ یہ جو ہے نا یہ یہ سامنے جو کمرے ہیں حیدر مدرسین کے دو گھر ہوتے تھے یہاں صرف چار کمرے تھے وہ سامنے چار کمرے مدرسین کے ہوتے تھے ہمارے ایک مولوی صاحب تھا ابھی وفات ہو گیا ہے اس کا بیٹا جناب عالی جو ہے نا جامع تو رشید میں ابھی میں جب جن, جن گیا تھا جس سال کا ایمام تھا نماز پڑھاتا تھا تو وہ میزی پڑھاتا تھا تو میرا دوست بھی تھا تو جلدی سے بھاگ کر گھر گیا جب گر گیا تو پریشان پریشان پریشان لڑائی تھی آ گیا تو یہ بیری جو ہے نا کی کے یہ ٹوٹ گئے تھے اس کے گربان کھولا تھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے خاموش ہے میں نے کہا بتاؤ تو سنگانو جنگ دو سنڈے لڑ رہے تھے تو لڑ رہی تھی تو یہ کیا کہ نہ کرو تو نہ کرو تو تو اس کے پارا کرتے اس کے پارا میں نے خرچہ بس میل دوسری شادی نہیں کروں گا میں نے سبق لے لیا آج کل اکثر ایسے ہیں ادھر ایک دوسرا مولی صاحب تھا نہیں ہے محتمن صاحب سے وہ کامل کی دو بیویاں تھی تو جب جھگڑا ہوتا تو بڑی بیوی تھی نا تو لکڑ کہ ان ہو مارے مار تو کبھی کبھی محتم سے کہتے کہ دیکھو انسان تو ہے نا خدا کے بندے تو اس کو ڈانٹتے موتم صاحب تم کیا کہتے ہو تمہاری بیوی بھی ہے انسان بھی اتنے مارتے ہو ہمارے پٹانوں کی اصطلاحات ہوتے ہیں تو ان بخاری تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ بخاری سنتے ہیں نا برد برد برد برد بس اب ابھی دیکھو نبی علیہ السلام نے اجازت مانگی جی تو عزمہ ہم نے کہہ دی جی دیکھو صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو خوش کرو ان بھی خوش کر رکھو نا نہیں سمجھتے ہو ہم؟ ہم؟ ہاں جی فخر فاخا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجولہ نے نبی علیہ اللہ تو نماز کے لیے کہے بین اے جلح تک کیا لگاتی ہیں ٹیک لگاتی ہوئی دو آدمیوں پر سا... آہ... سا لیتی دو آدمیوں پر سارا دیتی اجلاؤ فی الحال اجلاس یعنی الشانے ڈالتے تھے آپ کے پاؤں زمین پر یعنی آپ کے پاؤں سیٹی جاتے تھے تو ریت ہوتی تھی نا اس پہ لکیریں آتی تھی اگر سمانا کرو تو خود تو رجلا آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ جچ رہے تھے یعنی لگتے تھے بے قوت تھے بین نباس و رجن آ ایک عباس تھا دوسرا دوسرا آدمی تھا دوسرا, دوسرا تھا دوسرا آدمی تھا کا لو بید کہ اکبر تو عبداللہ ابن مسعود میں نے عبد اللہ ابین مسود کو جب خبر دی میں نے کہا تدری من رجول آ وہ دوسرا آدمی تو جانتے ہیں کہ کون تھا پولٹرس نے کہا اللہ نہیں جانتا ٹھیک ہے نا میں نے کہا طالب ہے کون ہے حضرت علی یہاں کے جو وہ ایمان ہیں راقی جی لوگ کہتے ہیں کہ سختی نہ کروں میں اس دن کتاب دیکھ رہا تھا مولانا زکریہ رحم اللہ کی تو یہ کل والے سبق میں نہ کیا رفنا کا وہاں کے لکھتے ہیں کہ شیو کے جو نہ چہرے یہ سختری نام کے چہرے ہوتے سختی نہ لیکن چلو اس میں تو ہے نا تقریب بخاری میں کہتے ہیں کہ چہرے سے کیا ہے نانت برستی ہے ان کے چہروں پہ اب یہ لوگوں نے کہا کہ دیکھو حضرت عاشق کے حسد کو دیکھو احت کو دیکھو نا ایک طرف علی ہے اور ایک طرف عباس ہے عباس کا نام لے لیا اور علی کا نام نہیں لیا اس لیے حضرت آشا علی سے دشمنی ہے اور نے کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے ایک جہاد کا آدمی متعین تھا دوسری جہاد کا آدمی متعین نہیں تھا عباس متعین تھے اس, اس طرف کبھی ام میں ایمن آتی کبھی اسامہ آتا کبھی علی المرتضی آتے اس نے سے تعین نہیں کیا ہے علی سے حسد نہیں تھا اگر علی سے حسد ہوتا تو ایک عدم آیا حرط آشا سے مسالوں الخفین فین کے مسئلے کو پوچھنے لگا حرت آشا نے فرمایا جاؤ علی سے پوچھ کر آؤ جاؤ علی سے اگر علی کے آشا کا عالی سے کیا ہوتا بغز ہوتی ہوتا کی ہوتی بوگز ہوتا تو اے حضرت آشا علی کے پاس بھیجتی ابھی میرے پاس فیاض صاحب آتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ چاہو بھائی فلاح صاحب سے پوچھو اس کے ساتھ میری محبت ہوتی ہے نا میں مولا فیض الرحمان صاحب کے نام لیتا ہوں درس میں تو میرے اس کے ساتھ محبت ہے یہ محبت کا تقاضا ہوتا, ہوتا ہے نا یہ محبت کا کیا ہوتا ہے تقاضا ہوتا ہے ایک سو پینتیس سفر مسلم کا ایک سو نہیں ہاں اول اول ستر اول ہے ایک سو پینتز. بسم اللہ رحمان ابراہیم کال اخبن فقالب یادوں کیا ہاجی ابن ابنانی کہتا ہے آش آش آش آب صدیقہ کے پاس میں ان سے یہ مسئلہ پوچھتا بتایا مسلح کیا حضرت آشم نے کے پاس جاؤ مطلب کس نے بتا حضرت علی بتایا اپنے استاد کے نام پہ نام پہ حضرت, عالی. عالی حضرت عالی. تو سب سے بڑی بات اچھی محسوس کیا لکھ رہے ہیں کہ جانبی, جانبی آخر کا آدمی متعین نہیں تھا جی آشا جی وکان آشا تو نبی السلام کالفا ماں دخل نے ہوں وش تج نبی السلط فرمائے جب گر آ تھے درب کی تقریب تھی ہری کو علیہ منسا گئے مشقوں کا پانی جمع کر کے مجھ پہ دو مجھ پہ ڈالو ایسے ان کی یعنی ہو یعنی تازہ پانی اور مستعمل نہ ہو لالی آدھو سی اس لیے کہ میں لوگوں کو وسیعت کر سکوں صفی مرزب السلام کو بٹھایا کیا ایک ابھی کیا پاک اے اتفار اے اتفار اے اتفار تب لافسا تھا جو کہ حضرت حفصہ کا تھا نمساری شروع ہو گئی نہ صبح تل کا یہ پانی آپ پہ ڈالتی تھی تک درد ختم ہوا یہاں تک آپ شروع ہو گئے یہ شیرو علینا اشارہ فرماتے مرت انت فالتون سونی ہو خدمت کر کے دا سن مفرد سبحان مسئلہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حل ہو گیا ہے تو ایمان بخاری نے یہ ثابت کیا کہ تب کا استعمال میں کے استعمال استعمال سورا سفر کے استعمال آگے جاؤ اب یہ مستقل باب پہلے آ ہے نفس سے تاکید کے لیے ہے یہ بات اس بات کی وزو میں توڑا تو ایک تب کا ذکر ہو گیا ہے لوٹا کوزا اس سے استعمال ہوتا ہے چلو آسان ہے <تصفح> جی جی قربان ماشاء اس کو ذرا نوٹ کرو اگلے صفحے میں میں نے کہہ دیا تھا کہ قدف تو, تو, تو, تو کے ہوا و و و قزا تلافی بر، بڑا پیالہ فیشیم اس میں کچھ پانی تھا اب سنگیو کو نبی پاک کا موجود کی آپ نے اس میں انگلی رکھی آنس کہتا ہے فجال تو انضرائے میں دیکھ رہا تھا پانی کو بو بین جو کہ نکلتا تھا آپ کی انگلیوں کے درمیان سے انس پر ماتی پا حضرت من تو ہم نے ان کا جنہوں نے اس برتن سے بے نصبانی ستر سے کیا تک اسی تک ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یا پھر کیا تقال ثمانی نوزیادہ یا پھر ثمانی نوزیادہ یناف تار آ گیا ہے ستر سے اسی تک آگے ہم نے پندرہ اسی سے اسی یا زیادہ ہم کہتے اس میں قصور کا ذکر تھا یہاں کسر چھوڑ دیا ہے کسر آدت میں کسر چھوڑ دیا ہے تو کوئی تیسری نہیں چھوڑی وہ کسر نہیں مراد کون سے سی مراد ہے عادت کی آگے جاؤ بے. بھائی سنو باب الدے یہ باب ہے در بیان وضو کرنا مجھ سے دیکھو ہمارے علاقے کے اصطلاح میں یہ باپ آسان ہے ہم مد کو کہتے ہیں کوڑے ٹھیک ہے تاز مد کو سوا اگے اگے پیچھے سوا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں اس کو اگے کہتے ہیں ہاں؟ اوڈی وہ جن نے اب اس اوٹی کی چوتھے سے کو تم کیا کہتے ہو اوڈی. وہ پوٹی ہوتی ہے نا تو اس کے ایک برتن بھی چوتھا حصہ ہوتا ہے ہر اس کو <klok> <klok> <klok> <klok> مد کہتے ہیں ہمارے پاس اس کو کوڑے کہتے ہیں تو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں مد اب یہاں پہ توجہ کرو جب آن کا ذکر ہوا ربط لگاؤ جب آن کا ذکر ہوا کہ اس برتن کو استعمال کر سکتے ہو اس کو استعمال کر سکتے ہو اس کو اب چونکہ جس طرح طور اور محدید کے برتن میں استعمال ہوتے تھے اب سوال یہ کہ ان برتنوں میں پانی کا مقدار کتنا تھا تو فرمایا تو مد تو ابھی پہلے ظروف کا ذکر ہوا اب مقدار نمایا پھر ظروف کا ذکر ہے تو مناسبت آسان ہے اب بات سمجھ گئے ہو دیکھو تم نے حاشت سنا ہے پڑھا ہے دیکھو مفتی حاصل دیکھو ابھی نہیں دیکھنا علامہ نوی نے اس پر ایک قاعدہ اور ضابطہ لکھا ہے یہ مسئلہ سب سے پہلے میں نے تقاری شیخ ال میں دیکھا تھا ابھی میں اس دن دیکھ رہا تھا شیخ شیل کی کتاب مجھے مل نہیں رہی ویسے میں نے دیکھی ہے کئی دفعہ لیکن میرے کو دکان پتہ گھوم گئی ہے کسی کے ہاتھ چڑھ گئی ہے یا مجھے ملتی نہیں ہے مجھے میرے بیٹے بھی آئے میں اس کو کہا کہ دیکھو دیکھو دیکھو اس کو بھی نہیں ملی تو تقارر شیخ الحمد شیخ رحم کی بات ہے کیونکہ میں نے پہلے اس سے سنی ہے یعنی کتاب کے نسبت سے کہ احادیث میں جہاں مد یا سوا یا مدین مد آتا ہے اس سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ اس سے مراد تقریب ہے یعنی سمانا یعنی مقدار کفایت مقداری کفایت ہے اب جب میں عراق دیکھ رہا تھا حاشے بخاری شریف کے اوپر بھی کہا ہے کہ متین مدین سے مراد تحدید فلماں مراد نہیں ہے کہ اتنا مصنوع ہے اتنا مصنون نہیں ہے آج جا پہ مد آیا ہے اس سے مقصود فقط تحدید نہیں ہے تقریب ہے تقریب مراد سمجھتے ہو نا یعنی مقدار ایک اور سمجھ جانے کے لیے ایک مقدار سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے ایک مقدار پہ تو پوشو بھائی یہاں پہ نقط سمجھو یہ نقطۂ انشاءاللہ شاء آپ کو تمام حدیث و کتابوں کے لیے کافی ہو جائے گا جہاں پہ مد آتا ہے کہ آپ نے وضو مد سے کیا ہے جہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے غسل سواسی کیا ہے ٹھیک ہے اس سے مراد تحدید الماع پھر وضو نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہو اور سوا سے زیادہ عسلم استعمال نہیں کر سکتے ہو اس سے مراد تحبیب سے رزو نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے مراد کیا ہے تقریب ہے اس بیان تقریب کے ساتھ اس بڈ کے عاجیز کل لکھ کے ہوں اس سے مقصود قد بیان قدر کفایت ہے بیان قدری کفایت ہے اے میں نے جب یہ جملہ دیکھا تو مجھے بڑا لطف آیا حاشے سے قدر کفایت ہے نوی نے لکھ دیا ہے کہ وضو میں مد سے کم نہ ہو اور غسل میں سوا سے کم نہ ہو یہ قدر کفایت ہے حالانکہ مد سے کم وضو میں کافی نہیں ہو سکتا ہے اور سوا سے کم پانی غسل میں کافی تو یہ اس کے تو بھی تو اچھا اب یہ مد ہے کیا چیز ہمارے حادثے نے لکھ دیا ہے راتین کی نزدیک ایک مد بمبکداری رتلین ہے ریت نیم شیر کو کہتے آدر کو کہتے ایک سیر کا پانی ہو گیا ہے اور عال حجاز کے نزدیک ایک مد جو ہے ریت الورتل ہے کیا ہے ریتل سلسل سورتل ہے اب جب رت سلسل رتل ہوا تو آلی حجاز کے نزدیک سوا کی مقدار سوا پانچ رتل ہو گئے اور اخناط کے نزدیک ہو گئے آٹھ رتل والا سمجھ گیا ہم کہتے ہیں کہ مد کی مقدار رتلین ہے اور یہ عالیہ اراکین عراق کا مسئلہ ہے اور الی حجاز کہتے ہیں کہ مد کی مقدار رتل اور رت ال ہے تو اس اعتبار سے عالح حجاز کے نزدیک سوا کا مقدار سوا پانچ رت ال گیا ہے اور ہمارے امنات کے نزدیک آٹھ ریتل بن گیا ہے اب یہ مقدار ریتل میں اختلاف ہے مقدار سواہ میں اختلاف ہے لیکن غسل اور وضو کے لیے اتنا پانی کافی ہے جس سے فراز وضو پورے ہوتے ہیں جس سے شراک غسل پورا ہوتا ہے لہذا پانی میں کوئی حد شریع مقرر نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ مجھ سے وضو میں کم نہ ہو سوا سے غسل میں کم نہ ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث اوپر آشے نے کیا مسلم کی روایتیں نبی علیہ السلام نے ایک برتن سے غسل کیا تقریباً اس برتن میں تین سوا کے مقدار پانی تھا جب تین سوا ہوئے تو کیا ہوا آٹھ چار کلو چار کلو چار کلو, کلو بارہ کلو پانی ہو گیا آپ کیا لکھ گیا نا بارہ کلو پانی ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ تحدید نہیں ہے بیان قدری کفایت ہے ٹھیک ہے میں نے ایک دوسرا شرح دیکھا اس نے کہا امام بخاری یعنی اشتہ فلم ذکر کرتے مقدار یعنی پانی کے استعمال میں مقدار مستحبہ کا ذکر کرتے ہیں آگے جاؤ نہیں آنس خان نبی صلاح یصب ہاں جی ہاں جی ہے نا دیکھو تمہیں عجیب بات عجیب بات جی سر